شام میں غریباں چھ بابا گیا ہمارا گھر لوٹ گیا ہمارا گئی میری چاد باباپ تو آ جاؤ جا جا سربا دیکھو کا یہ سمجھ چکلے پیغمبر سکی تیکی ہے جو ماجد جد ماں پڑھو نا گونجتا ہے میں بے کسوں کا نا